اب سلیم امبادیم بسم اللہحیم محترم الرسلم بھائی اور مدن چن کے ناظرین ہم حاضر احکام قرآن میں اس سلسلے میں ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہیں جن میں اللہ تبارک وطالیہ نے ہمیں مختلف طرح کے احکام دیے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان احکام کا مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے اور ان آیات کی تفسیر کیا ہے آئیے سب سے پہلے ہم سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو پندرہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا قرآن کی فقُ قُلم أَ فَقُتُم مِنْ قَيْد فَدِلبَِ ذَيِْ والالْأَقَُبينَ وَيتَمَا وَْمَسكين وَبَن السَّبِي وَمَا تَفْعَلُ مِن قَدٍ فَإِنَّ اللهَّهَ بِه عَِي تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہے اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے اس عسائت مبارکہ سے متعلقات تقریباً 6 سے سات ایسے مرکزی نکات ہیں جن پر آج اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی آئیے ان نکات کی فہرست ملازہ کرتے ہیں کی آیت مبارکہ کے زمین میں زہر بیس لائے جانے والے نکات نمبر ایک مسکورہ آیات مبارکہ کا شان نصول کیا ہے نمبر دو جن پانچ افراد کو قرآن پاک نے بیان کیا ان کی ترتیب میں کیا حکمت ہے نمبر تین پوچھنے والے نے تو یہ پوچھا تھا کہ کیا خرچ کریں یہ جواب کیوں دیا گیا کہ کہاں خرچ کریں نمبر چار کیا نفلی صدقات کا محل یہ پانچ ہی افراد ہیں نمبر پانچ نفلی صدقے کے فرد? کیا کیا ہیں نمبر چھ کیا گھر کے افراد پر خرچ کرنا بھی صدقہ اور نیکی کا محل ہے نمبر سات قریبی رشتہ داروں کے نفقے کے کیا احکام ہیں اس آیتوں بارکہ کے, شان نزول کے تعلق سے دو طرح کی روایتیں بیان کی ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ سوال پوچھا کہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا امر بن جموہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر رسیدہ صحابی تھے انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت سارا مال ہے آخر میں اپنا مال کہاں خرچ کروں تو اللہ تبارک وطالیہ نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے سوال کرنے پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی مفسرین نے ان سائل کے متعلق لکھا کہ حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی تھے اور یہ وہ صحابی تھے کہ جو غزوہ عہد میں شہید ہوئے تو ان کے سوال کرنے پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک وطالعہ نے ان اصناف کو بیان فرمایا کہ جب اپنے اموال کو صدقہ کرنا ہے تو کسے ترجیح دینی ہے یہاں کون سا صدقہ مراد ہے مفسری نے بیان کیا کہ یہاں پر نفلی صدقہ مراد ہے کیونکہ یہاں زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے اور والدین کو زکوات نہیں دی جا سکتی یہ مبارکہ نفلی صدقے کے حوالے سے ہے اب نفلی صدقے کے اندر بھی مطلب کہ دو طرح کی چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ موقع کہ جہاں پر صدقہ واقع نفلی ہو رہا ہو لیکن بعد مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کا نفقہ اولاد پر واجب ہوتا ہے تو یوں کہہ لیجیے کہ واجب نفقہ جداگانہ چیز ہے اور اس کے علاوہ نفلی جو ہے صدقات یا اس کی بات ہو رہی ہے اور وہ نفلی صدقات کن کن لوگوں پر خرچ کرنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا بیان کیا آئیے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں اور اگلا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالیہ نے اس آیت مبارکہ میں پانچ افراد کو بیان کیا تو ان پانچ افراد کے بیان کرنے میں جو ترتیب بیان کی اس ترتیب میں کیا حکمت ہے سب سے پہلے والدین کو بیان کیا پھر اقریبا یعنی قریب رشتے داروں کا ذکر کیا اس کے بعد یتامہ کا بیان ہوا اس کے بعد مساکین کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ راہ گیر یعنی جو مسافر ہیں ان پر جو صدقہ ہے وہ کیا جائے اللہ تبارک تعالی نے سب سے پہلے والدین کا ذکر کیوں کیا یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتا تو یہاں بطور خاص ان کا خیال رکھنے کی طرح بیان کی گئی کہ ان کا خیال رکھنا بہت اہم جز ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کا ذکر سب سے پہلے کیوں مفسرین نے بیان کیا کہ والدین کا جو احسان ہے دیگر لوگوں کے احسان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے والدین اس کے عالم وجود میں آنے کا سبب بنتے ہیں والدین جب یہ بچپن میں ہوتا ہے جب یہ ایک ایک چیز کا محتاج ہوتا ہے تو وہ والدین ہی ہوتے ہیں کہ جو اس کی اس محتاجی کے زمانے میں اس ذوق کے زمانے میں اس کمزوری کی جو حالت ہے اس کے زمانے میں اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کی پرورش کرتے ہیں اسے بڑا کرتے ہیں اسے تعلیم و تربیت دیتے ہیں اور اسے ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کی فکر میں ہمیشہ مگن رہتے ہیں اور اس اولاد کے لیے ہی والدین زندگی گزارا کرتے ہیں اس لیے والدین کا جو حق ہے وہ بلا شبہ مقدم ہے علامہ فقر الدین رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فقان حمید میں چکے یہ اشارت فرمایا اور قداء ربو کا اللہ تعالی و بلدین اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو لازم کیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اس بات کو لازم کیا کہ والدین کے ساتھ احسان سے کام لینا ہے تو جو حقوق العباد جب بیان کیے گئے تو ان کے اندر والدین کو سب سے مقدم اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اپنی عبادت کے بعد ان کا ذکر کیا جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ والدین کا جو حق ہے وہ کس قدر بڑا ہے جو دوسرا وس بیان کیا اللہ تبارک و نے جو دوسرے افراد بیان کیے وہ ہے اقریبا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اقریبا کا جو ذکر ہے وہ والدین کے بعد کیا اس لیے بات بیان کیا کہ قریبی لوگ ہوتے ہیں جو قریبی ہوتے ہیں ان کا حق زیادہ ہوتا ہے اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اقریبا پروری یہ مذمت کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر مزمت بیان کرنی ہوتی ہے کہ جناب دیکھو ماں بدولت افسر لگے ہیں تو اہلیت اور نا اہلیت سب سے قطع نظر اپنے قریب رشتے داروں کو بڑھتی کیا جا رہے ہیں تو یہ موقع مذمت ہوتا ہے لیکن یہاں پر وہ صورتحال نہیں ہے یہاں پر والدین کے بعد اقریبا کا تسکرہ کیوں کیا گیا امام الدین رازی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس کی دو وجوہات بیان کی ہیں پہلی وجو, وجہ تو یہ بیان کی ہے کہ آ, اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اقریبا سے اختلاط رہتا ہے ہم ان سے ملتے جلتے ہیں آ, ان کی عورتوں کا ہمارے گھر میں آنا جانا ہوتا ہے اقریبا میں کون لوگ داخل ہیں بھائی ہیں بہن ہیں اور پھوپھیاں ہیں ماموں ہیں خلائیں ہیں یہ خاندان کے لوگ داخل ہیں تو جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کا چونکہ آنا جانا ہوتا ہے روز اگر آنا جانا نہ بھی ہو اگر دور دراز رہتے ہوں تب بھی بہرحال ایک دوسرے کی خیر خبر رکھتے ہیں تو چونکہ ان کی خیر خبر رکھی جاتی ہے ان کے حوال سے واقفیت ہوتی ہے ان کا علم ہوتا ہے کہ ان وہ کس حالات میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کا ذکر کیا گیا اس لیے کہ فقرات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور فقرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ان فکرا میں سے کس کو ترجیح دینی ہے کوئی نہ کوئی तो مرجے پائے جانا چاہیے تو ترجیح دی گئی سب سے پہلے والدین کے بعد قریبی رشتے داروں کو چونکہ بندہ ان کے احوال سے واقف ہوتا ہے آپ ابھی کسی بس میں جا رہے ہیں کسی بازار میں جا رہے ہیں کسی شاپ پر جا رہے ہیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں لیکن لوگوں سے وہ ملنا ایک رسمی ملنا ہوتا ہے ایک وقت ہی ملنا ہوتا ہے آپ یعنی کوئی بھی اپنا پیڑ اٹھا کے نہیں دکھاتا کہ میں کس حال میں ہوں, ان کے احوال کا ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں خبر ہوتی ہے ہم جان پاتے ہیں کہ ایک اس حالت میں اس لیے مرجی یہ ہے کہ قریبی لوگ اس لیے ترجیح پائے دوسری وجہ امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں آ, وہ قریبی لوگ اگر مصیبت میں آئیں گے پریشانی میں آئیں گے آ, مالی تنگی میں آئیں گے تو وہ لامحلہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں تو سوال کریں گے بالفڑ ان کو قرض مانگنا ہے تو وہ جا کر دیگر لوگوں سے قرض مانگیں گے تو یوں ایک لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملے گا کہ جب ان کے قریبی رشتے دار موجود ہیں ان کے اقریبا موجود ہیں جو صاحب حیثیت ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی خبر گیری کر سکتے ہیں تو پھر لوگ باتیں کریں گے اور یوں باتیں کرنے میں پھر ضرور ہوگا جو صاحب عزت ہوگا اس ہوگا تو اس لیے پہلے تاکید کر دی گئی کہ جو قریبی رشتے دار ہیں ان کی مالی جو خبر گیری ہے ان کی مالی جو مدد ہے ان کی مصیبت میں جو کام آنا ہے وہ تمہارا حق زیادہ ہے اور جو قریبی لوگ ہوں گے انہیں ترجیح دینی ہے تیسرا جو وسف بیان کیا گیا وہ وصف بیان کیا گیا یتاما اللہ اکبر یتیم <خصف> کہتے ہیں اس نابالغ کو جس کے باپ کا انتقال ہو جائے <خصف> اب جو یتیم ہوتا ہے نابالغ ہوتا ہے کم عمر ہوتا ہے اور کم عمر عمری کے اندر جو ہے وہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ آج ہمارے بچے ہیں ہم ان کا خیال رکھتے ہیں صبح و شام ان کی ضرورتوں کا دھیان دیتے ہیں بچے فرمائش کریں ان کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں تو جو باپ ہے یا ماں ہے یا تو باپ کا اعتبار ہے جو باپ ہے عام طور پر وہی کمارہ ہوتا ہے باپ جب کما رہا ہوتا ہے تو وہ بچوں پر خرچ کر رہا ہوتا ہے جب باپ رخصت ہو جاتا ہے دنیا سے جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بچے بےآسرا ہو جاتے ہیں اور ان کا ضوف جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کما نہیں سکتے چھوٹے بچے ہیں نابالغ ہیں جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو پھر یتیم ہونے کا اطلاق ان پر نہیں کیا جائے گا قرآن و حدیث میں جہاں بھی یتیموں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد وہ نابالغ بچے ہیں جن کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو چکہ یہ ایسی پوزیشن میں ہیں ایسی حالت میں ہیں اور ایسی کیفیت میں ہیں کہ ان کی مدد کی جو کرنا ہے اس کا تقاضا ہے یہ پریشانی کے اندر جو ہوئے تو ان کی مدد کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا حکم فرمایا اور تیسرے وسط کے طور پر ان کو بیان کیا چوتھے جو, جو لوگ ہیں وہ مساکین یعنی فکرا اور مساکین یا مراد ہیں چونکہ یتیموں کے بعد ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یتیم چھوٹے ہوتے ہیں اور چھوٹے ہونے کی بنیاد پر کمانا کھانا ان کے لئے دشوار ہوتا ہے لیکن جو مسکین ہوتا ہے برحال کمانے پر تو قادر ہوتا ہے وہ اب اس کی مسکینی کے مختلف اسباب ہوتے ہیں بعض اوقات ایسا قسمت کا چکر چل رہا ہوتا ہے کہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے بندہ نقصان ہی اٹھاتا ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیسہ نہیں ہوتا کچھ کرنے کی چیز نہیں ہوتا بعض اوقات ایک اچھا بلا امیر آدمی جو ہے وہ مکروز ہو جاتا ہے دیوالیہ ہو جاتا ہے کاروباری پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے تو کاروبار سے رکنے کے اور آمدنی کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ مستود ہو جاتے ہیں یہ ہوتا رہتا ہے ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو یہ چکر ہے امیری اور غریبی کا یہ چلتا رہتا ہے بندہ بعض اوقات چاہنے کے باوجود بھی روزگار حاصل نہیں کر پاتا تو جو ایسے لوگ ہیں کہ جو محتاج ہیں مساکین ہیں فقرا ہیں ان کی بھی مدد کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے وسط کے طور پر ان کا ذکر کیا کہ جو چوتھے کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ مساکین ہیں پانچویں کیٹیگری راہگیر یا مسافر ابن سبیل سے مراد یہاں پر راگیر یا مسافر ہیں یعنی وہ لوگ جو حالت سفر میں ہیں ان کا توشہ سفر ختم ہو جاتا ہے یا توشہ سفر وہ لے کر چلے تھے ان کی جیب پڑ جاتی ہے یا ان کا سامان گم ہو جاتا ہے یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیگر شہروں سے لوگ مریض لے کر آتے ہیں بڑے شہروں کے اندر جہاں اسپتال ہوتے ہیں وہاں بل زیادہ بن جاتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ان کے کھانے پینے کے مسائل بن جاتے ہیں تو جو بھی ایسا مسافر ہے جو تنگ دستی کا شکار ہو گیا ہے جو مشکلات کا شکار ہو گیا ہے تو چونکہ یہ نفلی صدقات کا یہاں پر ذکر ہے تو یہاں پر نفلی صدقات کا ذکر ہے تو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ اب وہ شریف فقیر ہے یا نہیں ہے آپ نے تو نفلی صدقات کے ذریعے مدد کرنی ہے پاک مال کے ذریعے مدد کرنی ہے تو پاک مال کے ذریعے ان کی مدد کی جائے تو پانچ اصناف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر بیان کیے پانچ کیٹیگری کے لوگ بیان کیے والدین اس کے بعد قریبی رشتے دار اس کے بعد یتامہ اس کے بعد مساکین اور اس کے بعد وہ راہگیر جو حالت سفر میں تنگی کا شکار ہو گئے مشکلات کا شکار ہو گئے تو ان سب کی جو مدد کرنا ہے اس کا حکم دیا گیا اور اس کے پتا گانا فضائل بھی الگ موقع پر بیان کیے گئے ہیں اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں یہاں پر سوال اصل میں یہ کیا گیا تھا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اب جو کیا خرچ کرنا ہے ماذا ينفقون کیا چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں لفظ کیا کا جواب تو نہیں دیا گیا یہاں پر یعنی آیت کے اگر آپ الفاظ پر غور کریں تو ارشاد سرمائے گا یہ کا ماضی الفقون اے محبوب علی صاحب السلام یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ والدین پر خرچ کرو اقربین پر خرچ کرو یتامہ پر خرچ کرو مساکن پر کرو ابن صبیل پر کرو تو کیا کا جواب تو نہیں دیا گیا اس کے بجائے کن پر خرچ کرو یہ بیان کر دیا گیا تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں دو وجوہات بیان کی گئی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی کہ اصل جو مقصود ہوتا ہے مال خرچ کرنے والے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے مال خرچ کرنے کے جو مقاصد ہیں جو مال خرچ کرنا چاہ رہا ہے وہ صحیح مصرف اور جو سب سے فائق مصرف ہے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہے تو یہاں مصرف بیان کر دیا گیا کہ ان ان مصرف میں خرچ کرنا نیکی کے جو ہے وہ اعلی ترین ذریعے ہیں دوسری بات مفسرین نے یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر کسی مال کی تخصیص نہیں فرمائی کہ اللہ کے راہ میں فلاں مال خرچ کرو گے جبھی نیکی ملے گی فلاں خرچ کرو گے جبی نیکی ملے گی بلکہ عموم رکھا گیا اس بات پر کوئی مطلب کے بیان تخصیص نہیں کی گئی کہ جناب اگر فروٹ خرچ کرو گے تبھی نیکی ملے گی مال خرچ کرو گے جب بھی نیکی ملے گی کپڑے خرچ کرو گے جب بھی نیکی ملے گی راشن خرچ کرو گے جب بھی نکی ملے گی کسی کو گھر دلاؤ گے جب بھی نیکی ملے گی کسی کی شادی میں مدد کرو گے جب بھی نکی ملے گی نہیں مطلق رکھا گیا ہے کہ نیکی جس طرح بھی کی جائے گی ان افراد پر اگر نیکی کی جاتی ہے تو یہ افراد زیادہ فائک ہیں انہیں زیادہ ترجیح دی جائے گی جو ترتیب یہاں بیان کی گئی ہے اس کا زیادہ خیال رکھا جائے گا لہٰذا مدد کرنے کے لئے دوسرے پر صدقہ کرنے کے لئے دوسرے کی خبر گیری کرنے کے لئے دوسرے پر احسان کرنے کے لئے جو بھی ذریعہ ہوتا ہے وہ ذریعہ اگر اختیار کیا جاتا ہے دوسرے کی مدد کا تو بلا شبہ وہ ذریعہ ثواب اور خیر کا ذریعہ ہوگا بہتری کا ذریعہ ہوگا اگلے نقطہ طرف چلتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر پانچ اصناف بیان کیے گئے تو کیا نفلی صدقہ یا نفلی جو نیکی ہے یا کسی کی خبر گیری کرنا ہے اس کے پانچ ہی موقع ہیں اور کوئی بھی موقع نہیں ہے اس بات کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ کے آخری حصے میں دیا ہے اماطف علیم لفظ خیر جو ہے قرآن پاک میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے اور یہاں پر لفظ خیر مال کے معنی میں ہے جو ایسڈ ہے یا جو مال ہے اس کے معنی میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاد فرما رہا ہے آخر میں کہ تم جس طرح بھی مال خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے اگر یہ پانچ اصناف کی حاجت نہیں ہے والدین بھی غنی ہیں قریبی رشتے داروں کو بھی ضرورت نہیں ہے یتامہ کی بھی خبر گیری کرتا ہے مساکین کی بھی خبر گیری کرتا ہے لیکن یہ مزید کہیں اور خرچ کرنا چاہتا ہے تو بلا شبہ اس خرچ کرنے کی اجازت موجود ہے اس خرچ کرنے کا تذکرہ موجود ہے مماتفالومن خیرین فن اللہ علیم جہاں بھی خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی دلشبہ جانتا ہے تو یوں وہ تمام کے تمام مقامات جہاں پر خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو خواہ آپ کسی چیریٹی کے کام میں خرچ کرتے ہیں دینی مدرسے میں خرچ کرتے ہیں مسجد میں خرچ کرتے ہیں کسی دوست کی مدد کرتے ہیں اپنے ملازم کی مدد کرتے ہیں کسی اور ایسے اہم موقع پر آپ کسی کی بھی خبر خبرگیری کرتے ہیں تو بلا شبہ وہ کام بھی نیکی ہی شمار ہوں گے اس لیے یہ سمجھنا دوس نہیں کہ یہ پانچ جو کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں ان پانچ کیٹیگریز میں ہی نیکی ہوگا یہ سمجھنا درست نہیں ہے اگلے نقطۂ کی طرف چلتے ہیں کہ چونکہ یہ آیت مبارکہ نفلی صدقے سے متعلق ہے تو نفلی صدقے کے فوائد کیا ہیں نفلی صدقے کے <coughs> نفلی صدقہ کرنے سے کیا فائدے ملتے ہیں اللہ اکبر یہ مختصر سا پروگرام یہ جو سلسلہ ہے چالیس منٹ کا اس کے اندر تو میں نفلی صدقے کے فضائل بیان نہیں کر سکتا لیکن امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ایک رسالہ تسنیف فرمایا ہے اور المدینت سے رسالہ تخرید کے ساتھ شائع بھی ہوا ہے صدقات کے فضائل کے تعلق سے اعلی حضرت امام اہل سنت علی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رسالے کے اندر بہت ساری احادیث بیان فرمائی اور پھر احادیث بیان کرنے کے بعد ان کا خلاصہ بیان کیا کہ صدقہ کرنے سے کم از کم یہ پچیس فوائد حاصل ہوتے ہیں صدقہ کرنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں فرمایا نمبر ایک بری موت سے اللہ تبارے و تعالی بچاتا ہے اچھا الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہوں گے میں اپنے الفاظوں میں عز کرتا ہوں بری موت سے اللہ تبارک و تعالی بچاتا ہے اس پر گیارہ حدیثیں بیان کی نمبر دو عمر زیادہ ہوں گی اس پر نو حدیثیں بیان کی صدقہ کرنے سے گنتی بڑھے گی خاندان میں اضافہ ہوگا یا امت میں اضافہ ہوگا نمبر تین گنتی بڑھے گی نمبر چار رزق کی وسعت ہوگی مال میں کفرت ہوگی تو صدقہ کرنا مال میں کمی نہیں لاتا مال میں اضافہ کرتا ہے نمبر پانچ خیر و برکت پائیں گے پانچ حدیث اس پر بیان کی نمبر چھ آفات و بلیات دور ہوں گی بری قضا ٹلے گی ستر دروازے برائی کے بند ہوں گے ستر بلائیں دور ہوں گی نمبر سات ان کے شہر آباد ہوں گے نمبر آٹھ شکستہ حالی دور ہوگی نمبر نو خوفہ خوف اور اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا اطمینان قلب حاصل ہوگا نمبر دس مدد الہی شامل حال ہوگی نمبر گیارہ رحمت الہی ان کے لیے واجب ہو جائے گی نمبر بارہ ملائکہ ان پر سلامتی نازل کریں گے درود بھیجیں گے نمبر تیرہ رضاء اللہی وہ حاصل کریں گے نمبر چودہ غضب الہی ان سے دور ہوگا نمبر پندرہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے مقصرت ان کے لیے واجب ہوگی ان کے گناہ کی جو آگ ہے وہ بجھ جائے گی اسی طریقے سے نمبر سولہ خدمت اہل دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب پائیں گے نمبر سترہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر پائیں گے نمبر اٹھارہ ان کے ٹیڑے کام درست ہو جائیں گے نمبر انیس آپس میں محبتیں بڑھیں گی نمبر بیس صرف تھوڑے میں یعنی کم میں ان کا گزارا ہوگا نمبر اکیس اللہ کے حضور درجے بلند ہوں گے نمبر بائیس مولا تبارک وطالعہ کے صدقے مولا تبارک وطالعہ اللہ تبارک وطالعہ جو ہے ملائکہ کے سامنے مباہات فرمائے گا ان کا تذکرہ کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو میرے بندے میری رضا کے لیے کس طرح مال خرچ کرتے ہیں نمبر نمبر تیئیس روز قیامت دوزق سے امان میں رہیں گے نمبر چوبیس آخرت میں احسان الہی سے مند ہوں گے نمبر پچیس خدا نے چاہا تو اس گروہ میں ہوں گے کہ جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا تو نفلی صدقہ کرنے کے کس قدر فضائل و برکات ہیں ہمیں اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے اور بعض لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ ہم صدقہ کہاں کریں کیسے کریں کس طرح کریں ہماری تو روٹین ایسی ہے کوئی ہمیں ملتا ہی نہیں ہے دعوت اسلامی نے ایک طریقہ رائج کیا ہے آپ ایک باکس لے لیں اور بکس لے کے اس میں روزانہ کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں یاد رکھیے یہ بکس آپ کا ہے اور یہ پیسے آپ کے ہیں جب تک اس ڈبے میں رہیں گے یہ آپ کے رہیں گے آپ کے گھر میں رہیں گے آپ کے رہیں گے لیکن جب آپ یہ روزانہ جمع کرتے چلے گئے اور جمع کرنے کے بعد پھر جب آپ جب کبھی آپ جا کر جمع کروائیں گے مثال کے طور پر آپ نے دعوت اسلامی کو جمع کروائے اور پیسے کہاں خرچ ہوں گے وہ مدارس پر ہوں گے وہ جامعات پر ہوں گے جہاں طلبہ پڑھتے ہیں ان پیسوں سے مساجد بنائی جائیں گی ان سے مدارس بنائے جائیں گے ان سے قرآن پاک خریدے جائیں گے حادث کی کتابیں خریدی جائیں گی ان سے بہت سارے نیک کام جو ہے وہ ہو سکتے ہیں جب آپ دیں گے تب آپ کو صدقے کا سواب ملے گا لیکن چونکہ ایک عادت کے طور پر آپ روزانہ اپنی ایک عادت بنائیں تو یہ وہ بخش لا رکھ لیں اور اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں پھر وہ جمع ہو تو جمع کروا دیں تو اس سے آپ کو جو صدقہ کرنے کی عادت ہے وہ عادت بنے گی نہ صرف خود اپنی عادت ڈالیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ صدقہ کرنے کی ترغیب دیں ان کو طریقہ بتائیں اور نے بیان کیا کہ بندہ کسی مسجد میں گیا ہے اور وہ کچھ ڈالنا چاہتا ہے اور بچہ اس کے ساتھ ہے تو بچے کے ہاتھ میں دے دے تاکہ بچہ ڈالے مطلب ڈالنے کا آپ بول دے اسے بچے کو مالک تو نہیں بنایا جا رہا یہاں پر تاکہ بچے کی تربیت ہو اور بچہ اس بات کو سیکھے کہ اللہ کے راہ میں مال نکالا جاتا ہے تو یوں تربیت کا فائدہ ہوگا اور جو صدقات ہیں مسجد میں ڈالنا بھی بلا شبہ ایک صدقہ ہے اور ہمارے محلے میں مسجد ہوتی ہے ہم اس میں نماز پڑھتے ہیں ہمیں بیسوں طرح کی خدمات مسجد سے جو ہے وہ ملتی ہے روزوں کا پانی ہمیں وہاں دستیاب ہوتا ہے ہم جاتے ہیں صفائی ہوئی ہوئی ہوتی ہے ہم جاتے ہیں سردیوں میں کارل بچھے ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں گرمیوں میں مطلب کہ فرش پر پوچھا لگا ہوتا ہے دریاں بچھی ہوتی ہیں ہم جاتے ہیں وقت پر اذان ہوئی ہوتی ہے ہم جاتے ہیں امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے موجود ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں وہاں کے واش روم اویلیبل ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں چوکی دار بعض اوقات موجود ہوتا ہے تو ایک مسجد ہمیں بیسو طرح کی فیسلٹی دے رہی ہوتی ہے تو ہمیں بعض اوقات یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جمعے میں جو چندہ ڈالتے ہیں وہ دس روپئے ہی نہ ڈالیں بیس روپئے نہ ڈالیں پچاس روپئے نہ ڈالیں سو روپئے نہ ڈالیں یہ دیکھیں مسجد کی آمدنی کتنی ہے اور یہاں اخراجات کتنے ہیں تو اگر وہاں اخراجات میں مشکلات ہیں پریشانی ہیں تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس قدر ان کاموں میں حصے بڑھاتے رہیں صدقات جہاں بھی ادا کیے جائیں گے جس مواقع پر ادا کیے جائیں گے ان کے جو فضائل ہیں وہ حاصل ہوں گے یہ الگ بات ہے کہ جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہاں صدقہ کرنے کے زیادہ فضائل ہوتے ہیں وہاں زیادہ سوا ملتا ہے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ کیا گھر کے کی افراد پر خرچ کرنے پر بھی صدقہ اور نیکی ملتی ہے تو جی ہاں بالکل ملتی ہے ایسا نہیں ہے کہ گھر کے جو افراد ہیں ان پر صدقہ کرنے سے نیکی نہیں ملے گی ان پر خرچ کرنے سے نیکی نہیں ملے گی بات یہ ہوتی ہے کہ صدقہ کرنے کے اندر اصل میں ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا مقصود ہونی چاہیے بندہ جب کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ نیت کرے کہ اس سے میرے گھر والے خوش ہوں گے مومن کا دل کرنا خوشی کا سبب ہے تو یوں اس کو نیکی حاصل ہوگی وہ اگر لباس خریدتا ہے تو اس بات پر غور کرے کہ اس سے فطر پوشی ہوگی اور اس سے جو ہے وہ جو ایک درجہ کفایت کم از کم رکھتا ہے کہ کپڑے شوق مہیا کرتا ہے اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو جو اس پر کسی لازم ہے تو یہ میں اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ شریعت مجھ کی ترغیب دی ہے اس کو نیکی حاصل ہوگی تو یوں بندہ اپنے گھر والوں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے اچھی نیتوں کے ساتھ اس کے وہ کام بھی نکی بن جاتے ہیں بعض روایتوں میں فرمایا گیا کہ بندہ وہ لکما جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس پر بھی ثواب ہے کیونکہ اس سے مطلب کہ اس کے جسم میں جا کر وہ اس کی غذا کا سبب بنتا ہے اور اس کے زندہ رہنے کا سبب بنتا ہے تو یوں اچھی نیتوں کے ساتھ بندہ جب اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی نیکی کا سبب بنتے ہیں اور وہ بھی ثواب کا سبب بنتے ہیں بعض لوگ بڑے کنجوس ثابت ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی حالانکہ ان کے پاس باب ہوتے ہیں Uh, اسباب ہوں تو جو ضروری معاملات ہیں ان میں تنگی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ فون دینے میں آپ کو ہچکی چاہٹ ہے تو بہت بات ہے آپ ضرور سوچئے آج کے دور میں ہر ایک کے پاس فون ہو ضروری نہیں آپ کو کوئی اور ایسی فیسلٹی دینے میں چا, چاہٹ ہے کہ نہیں جی دوں یا نہ دوں ضرور سوچئے لیکن جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ان بنیادی ضروریات کے اندر اپنے گھر والوں پر uh, فراخی کرنا اور وسعت کے ساتھ خرچ کرنا یہ ایک نیکی کا محل ہے اچھی نیتوں کے ساتھ اس پر ثواب ملتا ہے تو بعض اوقات بندہ بار تو بڑا سخی ہوتا ہے اور خود تو دوستوں میں جا کر ہزاروں روپے کی کڑھائیاں کھا تا ہے اور گھر والے جو ہے وہ دال روٹی کے لیے ترستے رہتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے مینا روی یہ ہے کہ بندہ جو ہے بیلنس کے ساتھ چلے اس کے بچے بھی اچھا کھائیں اور یہ بھی اچھا کھائے یہ نہ ہو کہ جناب گھر والے جو ہے وہ ایک, ایک پائی کو ترستے رہے ہیں اور باہر جناب جا کے گل اڑا رہے ہیں جناب اور بے تحشہ مال اور روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ مضمون طریقہ ہے اس آیت مبارکہ کو ہم نے یوں منتخب کیا ہے بطور خاص کہ ضمنی طور پر اس آیت مبارکہ میں جو محارم کا جو نفقہ ہے والدین کا جو نفقہ ہے جو ایک شخص پر واجب ہوتا ہے اس کا حکم بھی پایا جاتا ہے تو آئیے اگلے مختلف طرح چلتے ہیں کہ جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے نفقے کے کیا احکام ہوتے ہیں سب سے پہلے تو اس بات کو ملازہ کیجئے اس بات کو یعنی کہ نوٹ کیجئے کہ کسی بھی شخص کا نفقہ واجب ہونے کے تین اسباب ہیں یعنی ایک تو ہوتا نا ہم نے کوئی ملازم رکھا ہے تو اس کو جو معاہدہ کیا اس کے مطابق اجرت دینی پڑے گی تو وہ تو اجرت ہو جائے گی نفقہ اور چیز ہوتی ہے نفقہ یہ ہوتا ہے جسے بیوی ہے تو آپ اس کے کپڑوں کا خیال رکھیں آپ اس کے جو کھانا ہے اس کا خیال رکھیں آپ اس کی جو رہائش ہے اس کا خیال رکھیں اور بعض اوقات نسخے سے مراد کھانا پینا ہوتا ہے کھانا پینا اور کپڑے ہوتے ہیں تو یہ مختلف مواقع پر مختلف اطلاقات ہوتے ہیں تو نسخے کے تین بنیادی اسباب ہیں ایک ہے زوجیت یعنی شوہر پر بیوی کا نسخہ واجب ہے دوسرا ہے نسب یعنی نسب کی وجہ سے رشداری داری کی وجہ سے نسب. نقہ واجب ہوتا ہے جب والدین کا باد صورتوں میں نقہ واجب ہوتا ہے صورتوں میں بھائی بہنوں کا نقہ واجب ہوتا ہے صورتوں میں جو اور رشتے دار ہیں ان کا نققہ واجب ہوتا ہے تیسرا سبب ہے آ, ملک یعنی اگر کسی کی غلام یا باندی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا بھی نفقہ دیا جائے گا اس کو بھوکا پیسہ تھوڑی رکھا جائے گا تو تین مرکزی اسباب ہوتے ہیں اگر ہم بیوی بی کا ذکر کریں تو آ, شوہر جب اس سے نکاح کرتا ہے اور وہ رخصت ہو کر اس کے گھر آ جاتی ہے تو اب اس کا جو نفقہ ہے وہ شوہر پر واجب ہوتا ہے اس کو رہائش دینا رہائش سے مراد یہ نہیں کہ پوری کوٹھی دے ایک کمرہ دے دینا بھی رہائش میں شمار ہوتا ہے تو اس کی غذا کا خیال رکھنا جو معتدل غذا ہے درمیانے درجے کی غذا ہے اسی طریقے سے اس کے لباس کا خیال رکھنا جو درمیانے درجے کے کپڑے ہیں یہ شوہر پر واجب ہوتا ہے اس کو شرن ایسا کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے خدا ناخواستہ اگر طلاق دے دی ہے تو جو عدت کا پیریڈ ہوتا ہے عدت کی پیریڈ میں بھی شوہر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت کا نفقہ ادا کرے لیکن اگر عورت عدت شوہر کے گھر میں نہیں گزارتی اور وہ ناراض ہو کر چلی جاتی ہے تو پھر شوہر پر نفقہ واجب نہیں ہے اسی طریقے سے اگر نکاح میں ہوتے ہوئے بھی بیوی بی ناراض ہو کر چلی جاتی ہے اپنے میکے بیٹھ جاتی ہے تو بھی شوہر پر اس کا نفقہ واجب نہیں ہے نفقہ اسی صورت میں واجب ہے کہ جب یہ شوہر کے گھر رہتی ہے یا جہاں شوہر نے رکھا ہوا ہے وہاں رہتی ہے اس کے بعد نفقہ آتا ہے اولاد کا تو جو نابالغ اولاد ہے اگر ان کا اپنا مال نہیں ہے بعض اوقات اولاد کا اپنا مال ہوتا ہے اگر ان کا اپنا مال نہیں ہے تو باپ پر ان کا نفقہ بھی واجب ہے تو لڑکا جو ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے اس کا نفقہ واجب ہے بیٹی جو ہے جب تک اس کی شادی کر کے ہی نہ کر دی جائے اس کا نفقہ واجب ہے تو لڑکا چونکہ بالغ ہونے کے بعد پھر اس پر خود ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا کمائے کھائے اور والدین اس کی اسی حوالے سے تربیت کرتے ہیں بات یہاں ہو رہی ہے واجب ہونے کی تو اگر ٹھیک ہے بچہ بالغ ہو گیا ہمارے ہاں یہ ہے آج کل یہ معمول ہے کہ اٹھارہ سال تک تو ویسے ہی انٹر ہوتا ہے انٹر کرنے کے بعد پھر بیس سال تک بی اے بی اے کرنے کے بعد لوگ عام طور پر نکلتے ہیں تو بیس بائیس سال کی عمر تو یہی ہو گئی تو والدین خود اندر خرچ کیا جا رہے ہوتے ہیں اچھی بات ہے والدین اگر اولاد کو پروفیشنل تعلیم دیتے ہیں اور ہنر مندی سکھاتے ہیں کہ اس ہنر مندی کی وجہ سے وہ اچھے طریقے سے عزت کے طریقے سے رزق حلال کما لے گا تو اس کے اندر بھی خیر کا پہلو بلاشبہ موجود ہے تو والدین اس کو کام پر نہیں لگاتے تو یہ والدین کا احسان ہے ان کی طرف سے نیکی ہے ان پر ایسا کرنا واجب نہیں تھا لیکن اگر والدین یہ کہیں کہ بیٹا تم بڑے ہو گئے اب تمہیں خود کھانا اور کمانا ہے تو بہرحال یہ استحقاق والدین کو حاصل ہے کہ وہ بچوں کو بالغ ہونے کے بعد کمانے پر لگائیں وہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن بالغ ہونے سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ یعنی آ... بیٹے کے جو... کا جو نفقہ ہے وہ ان پر عائد ہوگا لیکن بیٹی کا جو نفقہ ہے بالغ ہونے کے بعد بھی والد پر واجب رہے گا میں شاید والدین کا لفظ بول گیا مرتبہ یا والد کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ اسی پس منظر میں یہ لفظ سمجھا جائے اس کے بعد بیوی بیوی کے بعد والدین اور والدین کے بعد آ جاتے ہیں ماں باپ پر اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ماں باپ کا تو اس کا میں نے تیسری کیٹیگری میں جا کر کیوں کیا تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بیوی کا نسخہ ہر صورت واجب ہے نابالغ اولاد کا وقفہ نفقہ ہر صورت واجب ہے لیکن جو والدین کا نفقہ ہے یہ بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے بعض میں واجب نہیں ہوتا ماں باپ دادا دادی نانا نانی اگر تنگ دست ہوں محتاج ہوں تو ان کا نفقہ واجب ہوتا ہے اگرچہ کہ کمانے پر قادر ہوں مطلب کہ کمانے پر قادر ہیں لیکن کسی وجہ سے نہیں کماتے تب بھی ان کا نفقہ واجب ہے جبکہ جو اولاد ہے وہ صاحب نصاب ہو صاحب نصاب نہ ہو تو پھر اس میں ایک طویل تفصیل ہے اسی طریقے سے باپ کا نفقہ جس طرح پر واجب ہے اسی طریقے سے بیٹی پر بھی واجب ہے اگر بیٹی ذریعہ معاش رکھتی ہے اس کی آمدنی ہے تو اس پر بھی واجب ہے اچھا بیٹے پر بھی جب واجب ہوگا جب وہ ذریعہ معاش رکتا ہے اگر وہ خود فقیر ہے خود محتاج ہے تو پھر جدا گانا مسائل ہوں گے یہاں اس پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جب بیٹا جو ہے وہ اس لائق ہو کہ وہ خبر گری کر سکتا ہے اسی طریقے سے جو رشتے دار محرم ہوں اور ان کا نفقہ واجب ہو اب اس میں بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ اور جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں عام طور پر زویل رحم رشتے دار اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اگر محتاج ہوں تو ان کا نفقہ واجب ہوتا ہے اب اس تمام آج کے سلسلے کے آخر میں میں اس بات پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی گفتگو کی گئی دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کہ دین سامنے ہمیں ایک نظام دیا ایک ایسا معاشرہ دیا جس معاشرے کے اندر ہم خود احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرتے ہیں جو ہمارے والدین ہوتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں رشتے کا خیال رکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے رہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں اور ہمیں شریعت مطالعہ نے ایک فیملی سسٹم دیا ہے ایک ایسا فیملی سسٹم دیا ہے کہ جس سے آج یورپ محروم ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو ممالک ہیں وہ تقریباً محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں یورپ میں امریکہ میں اس طرح کے اور جو بڑے ممالک ہیں ان کے اندر فیملی بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے بچہ بڑا ہوا ہے اسے یہ تو پتا ہوتا ہے کہ میری ماں کون ہے اسے یہ نہیں پتہ ہوتا میرا باپ کون ہے اور اسے سے پوچھو کہ ہاں بھی تمہاری ماں کبھی ملتے ہو ہاں وہ ملی تھی پانچ سال پہلے ایک مرتبہ آئی تھی میرے پاس اور پھر یہ جو تنہائی ہے ان کی اور پھر وہ اپنا سب کچھ تلاش کرنے نکلتا ہے اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ خود بناتا ہے اور پھر وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتا ہے اور پھر جو بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں وہ ان کو لے دے کے جگہ اولڈ ہاؤس میں ملتی ہے جہاں پر دل بہلانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوتا یعنی دل کس سے بہلتا ہے آج ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے بزرگوں کا سب سے زیادہ دل بہلتا ہے پوتوں سے پوتیوں سے نواسوں سے نواسیوں سے ان کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں تو یہ جو آئلی سسٹم ہے ہمارا ہمارا جو خاندانی سسٹم ہے وہ ہمارے جو آ, یہ جو نظام ہے یعنی کہ جب بڑھاپا ہوگا جب تندرستی ہوگی جب محتاجی ہوگی تو کیا ہوگا تو شریعت مطالعہ نے جو تعلیم ہے یہ تعلیمات دین اسلام نے اپنائی ہیں اور جو دین اسلام سے وابستہ لوگوں نے اپنائی ہیں یہ تعلیمات جو ہیں ہمارے ان تمام کی تمام مشکلات کو آٹومیٹکلی طریقے سے حل کر رہی ہوتی ہیں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھے ہوتے ہیں ہم جس کی تکلیف ہمیں ہمارے علم میں آتی ہے ہم جو ہے وہ اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم اپنے والدین کا بھی خیال رکھتے ہیں رشتے داروں کو بھی خیال رکھتے ہیں ہم اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں ارد گرد کے لوگوں کو بھی خیال رکھتے ہیں ہمارے مدارس آج ہمارے مساجد آج ہمارے اور بہت سارے چیریٹی کے کام ہماری ہی امداد سے چل رہے ہوتے ہیں یہ دین اسلام کا حسن ہے یہ وہ ذریعہ کہ یہ وہ سسٹم ہے یہ وہ نظام ہے کہ جس کو دیکھ کر دین اسلام کی حقانیت کا نظر لگائیے کہ دین اسلام کی جو تک ہیں وہ کس قدر ہمارے لیے مفید ہیں ہمارے معاشرے کے لیے مفید ہیں ہمارے خاندانی سسٹم کے لیے مفید ہیں ہمارے شہروں کے لئے اور ہمارے ملک کے لیے مفید ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم نے یہاں پر بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم